وَوكذلك إنند خلهُ عب ومن شرت لهور صياار فَله أنْ يفصح في مدة الخياال وله أن يجزَه فإن جازهُ بغيير حضة صاح به جاز وإن فَ فلم يجوز إلا أن ي يكونَ آخر حاضر وإذا ما له الصارار ببطل صياار هو وَلم يتقل إى باب خیار شرط ہم نے شروع کیا تھا بھائی خیار شرط کے مسائل چل رہے تھے میں نے بتلایا تھا کہ یہاں تین قسم کے باب ہیں جو فقہ ذکر کرتے ہیں جن سے بحث کرتے ہیں ایک خیار شرط ہے ایک خیار روہیت ہے اور ایک خیار ایب ہے مولانا میں نے بتلایا تھا بھائی خیارات سترہ تک علماء نے ذکر کیے ہیں بھائی جن میں سے خیال ایجا خیار, خیار قبولا پڑھ چکے ہیں خیار شرط آج پڑھ رہے ہیں آگے خیار رویت آئے گا اور پھر خیارے حید فکہ ان تین ہی کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کے ان کی مباحث زیادہ ہیں تو ان کے علیحدہ باغ کی صورت میں ان کو باقاعدہ ذکر کرتے ہیں باغ کی صورت میں ان کے مسائل زیادہ ہیں بھائی اور ان میں سے پھر بھئی خیار شرط کو مقدم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر خیار رویت کو لاتے ہیں اور آخر میں کس کو لاتے ہیں خیار عیب کو بھئی خیار عیب کو آمد. وجہ اس کی میں نے بتلائی تھی آپ کو اس لیے کہ خیار شرط جو ہے یہ ابتدائی حکم کو روکتا ہے خیار رویت جو ہے وہ تمام حکم کو روکتا ہے اور خیار عیب جو ہے وہ لزوم حکم کو روکتا خیار شرط کے ہوتے ہوئے حکم آتا ہی نہیں خیار رویت کے ہوتے ہوئے خی... حکم آ تو جاتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا اور خیار غیب کے ہوتے ہوئے حکم آ بھی جاتا ہے پورا بھی ہو جاتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا تو ان میں ترتیب ہے بھائی تو وہ جو مانع ہے ابتدا سے اس کو پہلے لے آئے پھر جو مانع ہے پورا ہونے سے اس کو بعد میں لے آئے بھائی اور جو مانع ہے لزوم سے اس کو سب سے آخر میں لائے بھائی نا. سمجھ میں تو کا حکم کیا بتلایا تھا تصرف کا حق حاصل ہونا تو وہ تصرف کا حق بھائی جب تک یار شرط ہے تصرف کا حق حاصل ہی نہیں ہوگا اور جب تک یار رویت ہے تصرف کا حق آ گیا ابتدا تو ہو گئی لیکن پورا نہیں ہوا اور پھر خیارے ایپ میں بھائی تصرف کا حق آیا بھی پورا بھی ہو گیا لیکن لازم نہیں ہے بھائی جی اور میں نے بتلایا تھا بھائی خیار شط کس چیز کے لیے وزع ہے فسخ کے لیے یہ سب سے اہم بات یاد رکھنا خیار شرط کس کے لیے وضع ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے تین دن تک ہو سکتا ہے تو جب یہ وضع ہے فسخ کے لیے معلوم ہوا جس کے پاس خیار شرط ہوگا وہ بے کو پسخ کرنا چاہے تو مدت کے اندر فسخ تو اگر وہ اس حق کو استعمال کر کر لیتا ہے تو بے فصق ہو جائے گی لیکن اگر وہ تین دن مثلا مدت ہے اس کے اندر اس نے اس اختیار کو استعمال ہی نہ کیا بھائی اب آپ کیا حکم لگائیں گے <تصفيق> بے لازم کیونکہ بے تو ہو بے تو ہوئی تھی اس کو فسخ کا اختیار تھا لیکن اس نے فسخ کیا ہی نہیں بھائی جب تک اس کو اختیار تھا تو بے اب لازم ہو گئی مدت کے بعد اب نہیں کر سکتا بھائی اچھا اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ذکر ہوا تھا بھائی آپ نے یہ بھی پڑھا کہ خیار شرط جو ہے مشتری بھی رکھ سکتا ہے بائیں بھی رکھ سکتا ہے بائیں جب خیار شرط رکھے گا تو مبیا اس کی ملک سے نہیں نکلتا اچھا لہذا جب مبیا اس کی ملک سے نہیں نکلا اور اس دوران مشتری مبیعے کو اس کی اجازت سے لے گیا تھا اور مبیا اس مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا تو اب کیا کرنا پڑے گا زمان تو دینا پڑے گا لیکن زمان کیا دے گا <سطور> قیمت کیوں دے گا سمن کیوں نہیں دے گا <سطور> کیونکہ وجہ یہ ہے مالانا شر کس نے رکھا ہے بائی نے جب بائی نے رکھا ہے معلوم ہوا ابھی وہ بے پر پوری طرح راضی اس نے کہا ہے میں مشورہ کروں گا سوچوں گا بھائی تین دن کے اندر بھائی جواب دوں گا معلوم ہوا وہ بے پر ابھی پوری طرح راضی نہیں جب بے پر پوری طرح راضی نہیں تو بہ پوری ہو گئی نا. ابھی بہ پوری ہی جب بی پوری ابھی نہیں ہوئی اس سے پہلے وہ چیز ختم ہو گئی جب وہ چیز ختم ہو گئی تو بی کیا ہو گئی ختم ہو گئی سمجھ میں آیا مبیع ختم تو بے بی بھائی اب وہ اجازت دے تو کس چیز کی اجازت دے گا بھائی مبیا تو ختم ہو چکا بے کس کی ہونی تھی مبیع کی مبیا ختم ہو گیا بے کا سارا ہزاروں مبیا پر تھا اب ہی نہیں رہا تو بے بھی کیا ہو گئی ختم جب بہ ختم ہو گئی تو سمن تو آتے تھے بے کی وجہ سے تو اب سمن نہیں آئے گے بلکہ کیا آئے گی مت آئے گی لیکن اگر خیار شط کس نے رکھا مشتری نے رکھا تو مبیا اس کی ملک سے بائیں کی ملک سے کیا ہوگا مبیا نکل جائے گا اب پھر آگے اختلاف تھا کہ مشتری کی ملک میں داخل ہوگا یا داخل نہیں امام صاحب فرماتے ہیں مشترکی ملک میں داخل نہیں ہوگا بھائی صاحبین فرماتے ہیں کہ بھائی جب بائیں کی ملک سے نکل گیا ہے تو لازماً اب کیا کہیں گے ہم کہ یہ مشترکی ملک میں داخل ہوگی صاحبین کی دلیل یہ وہ فرماتے بھائی کہ آ... بھائی آپ بائے کی ملک سے تو مبیع نکل گیا اب اگر ہم یہ نہ کہیں گے مشترکہ ملک, ملک میں داخل ہوا تو زوال شام لا لا مالک لازم آئے گا بھائی ایک چیز مملوک بھی ہے اور اس کا کوئی مالک بھی مشترکہ مرز میں وہ داخل نہیں اور بائیں کی مرز سے وہ نکل چکی ہے تو ایک چیز مملوک ہے لیکن اس کا کوئی بھی مالک نہیں بائیں بھی نہیں کیونکہ اس کی مرز سے تو نکل گئی اور مشتری بھی مالک نہیں کیونکہ اس کی مرز میں تو داخل ہی تو کیا خرابی لازم آئے گی زوال ایک ہے لا الہ مالک لازم آئے گا اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک چیز مملوک بھی ہو اور اس کا کوئی مالک بھی نہ ہوگئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں بھائی اگر مشتری اس چیز کا مشتری کو مالک قرار دے دیا جائے تو اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ یہ عقد معاوضہ ہے بھائی بہ کیا ہے عقد معاوضہ ہے اور اس عقد معاوضہ کے اندر ایک ہی شخص دونوں بدلین کا مالک بن جائے گا اور عقد معاوضہ کی بنیاد مساوات پر ہوتی ہے ایک شخص ایک چیز کا مالک بن رہا ہے تو دوسرا شخص دوسری جبکہ یہاں پر یہ کہنا لازم آئے گا کہ ایک شخص دونوں چیزوں کا مالک بن گیا دونوں بدلین کا مالک بن گیا اور یہ درست نہیں شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بھائی سمن کا بھی وہ مالک ہے اور مبیہ بھی آپ کہتے ہیں مشتبائی کی مرض سے نکل کر مشتری کی مرض میں داخل ہو گیا تو سمن کا بھی یہی مالک مب کبھی یہ مالک دونوں بدل ہیں ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو گئے اور یہ درست نہیں ہے بھائی اور اگر یہ حالات ہو جائے مارانا کس کے قبضے میں تو صاحبین کیا فرماتے ہیں بھائی مشتری کیا ہوگا اس کا مالک بن جائے گا بھائی مالک اچھا اگر اب یہ چیز ہلاک ہو جائے بھائی کس کے پاس مشترک یا مشترک کو لے گیا تھا تو اب اس پر زمان آئے گا اور زمان کیا دینے پڑیں گے اب سمن دینے پڑیں گے کیا دینے پڑیں گے سمن دینے پڑیں گے وہ قزا لیکن ان اور اسی طرح بھائی سمن کے بدلے میں ہلاک ہوگا بھائی ان داخلہ اگر اس نے اس میں عیب داخل کر دیا بھائی ایک آدمی ہے اس نے مجھ سے سائیکل خریدی بھائی اور اس نے خیارے شرط رکھ لیا مشتری نے بھائی مشتری نے کیا کیا خیارے شرط رکھا اب وہ اس سائیکل کو مجھ سے لے گیا بھائی اب وہ سائیکل لے گیا تو سائیکل لے گیا بھائی اس سائیکل میں اس نے کوئی ایپ پیدا کر دیا ایپ پیدا جب ایپ پیدا کر دیا تو اب وہ سائیکل واپس نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے نہیں nee, بھائی میں سائیکل میں نے تین دن کا خیال رکھا تھا آپ کیا سائیکل نہیں nee, مدت کے اندر ہی کہتا ہے نہیں nee, بھائی میں سائیکل نہیں لینا چاہتا یہ اپنی سائیکل واپس لے لیں سائیکل واپس لایا تو میں نے دیکھا بھائی اس میں ایب آ چکا ہے دیکھا اس کا ہینڈل ہی نہیں ہے وہاں <laughs> سمجھ میں آیا یا <laughs> اس کا ایک ٹائر ہی نہیں ہے بھائی کہتے لو سائیکل اپنی واپس لو بھائی اب یہ تو عیب دار ہو گیا میں نے اس کو کیا کرنا ہے مجھ سے کون اس قیمت میں خریدے گا تو اس صورت میں بھی مولانا جب عیب پیدا کر دیں مشتری اس کے اندر تو اب وہ بی کو فصف بھی نہیں کر سکتا بلکہ اب وہ کیا کرنا پڑیں گے اسے زمان اس پر آئے گا اور کیا دینے پڑیں گے سمند دینے پڑیں گے و كذ ذلك اور اسی طرح بیع یعنی مبی وہ مبیع یعنی سامان کا زمان آئے گا این داخله عیب اگر مشتری نے اس میں کوئی عیب پیدا کر دیا۔ و من شورت له الخيار فله ان يفسخ في مدۃ الخیار وله ان یجیزہ اور وہ شخص جس کے لیے شرط لگائی گئی تھی خیار کی یعنی جس نے خیار الشرط رکھا تھا ہو تو اس کے لیے جائز ہے مدتاری کہ وہ بے کو کیا کر دے فصق کر دے کس کے اندر مدت کے اندر اندر بھائی تین دن کا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تو تین دن کے اندر چاہے تو بے کو فسخ کر اگر دو دن کا خیال رکھا تھا تو دو دن میں پھنسک کرے گا وہ ورنہ ٹھیک نہیں اگر ایک دن کا خیار رکھا تھا تو ایک دن کے اندر اندر کیا کرے گا فصف کرے گا بس وہ مدت خیار جتنی طے ہوئی تھی تین دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر اندر اور اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی اجازت دے دے وہ مجھ سے سائیکل لے گیا تھا مشتری اور اس نے کیا کہا تھا میں دو دن کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے یہ سائیکل لینی ہے یا محمد محمد نہیں لینی بے کر لی اس نے خیار شرط اپنے لیے رکھ لیا کہ چاہوں گا تو فصا کر دوں گا بے آپ دو دن کے اندر اندر وہ بے کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے اور اجازت دینا چاہے تو اجازت بھی دے بھئی اس کے بعد مدت کتنی ہے بھائی دو دن وہ ایک ہی دن بعد آیا میرے پاس کہتا ہے بس ٹھیک ہے سائیکل میں نے لے لی اجازت دے دی اس نے بے کو کیا کر دی اجازت دے دی تو بے کی اجازت دے دی بھائی تو جب ایک دفعہ اس نے اجازت دے دی مارا نہ بس اس کا خیار ختم ہو گیا اب بعد میں بھائی تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے نہیں بھائی نہیں میں کیا کروں نا میں بہ کو فسخ کرتا ہوں تو اب فسخ نہیں کر سکتا بھائی آپ کے پاس اختیار تھا آپ فسخ کرنا چاہے تو پسخت کر سکتے تھے لیکن آپ نے اپنے اس اختیار کو خود ہی کیا کر دیا جب ایک دفعہ اجازت دے دی تو خیار ختم ہوا بھائی خیال ختم ایک مرتبہ اگر اجازت دے دی تو پھر اس کے بعد فسخ کرنے کا اختیار کیا ہو جائے گا ختم سمجھ میں آیا آپ مجھ سے سائیکل لے کر گئے تھے بھائی گھر میں آپ نے کسی کے سامنے کہہ دیا میں اس بیگ کی کیا کرتا ہوں اجازت دیتا ہوں یہ بیگ ٹھیک ہے بس سائیکل میں لے لیتا ہوں اب میں واپس نہیں کروں گا بس مولانا شرحان آپ کا اختیار ختم ہو گیا اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سائیکل کیا کریں اس سارے شرط کی وجہ سے مجھے واپس کریں واپس کریں تو اب مجھے مجھے پتا تو نہیں آپ لا کر مجھے واپس بھی کر دیتے ہیں سائیکل میں لے بھی لوں گا بھیا مجھے کیا پتا آپ نے گھر میں اجازت دی تھی لیکن شران یہ آپ جائز کام نہیں کر رہے بلکہ ناجائز کام کر رہے ہیں آپ کا خیال جب آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں کیا کر لوں گا سائیکل اب واپس نہیں کروں گا آپ کا خیال اسی وقت ختم ہو گیا تھا بھائی یہ مانا ہے بھائی وہ من شور طلح فلفی مدت اور جس کے لیے شرط لگائی گئی تھی خیار کی چاہے وہ مشتری ہو چاہے بائیں فل ہو تو اس کے لیے جائز ہے مدتیاری کہ وہ فصح کر دے بے کو مدت خیار کے اندر اندر و لہ ائو اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی اجازت دے دے فین بغیر حضرت صاحب ہی جازا اگر اس نے اجازت دے دی اپنے ساتھی کی موجودگی کے بغیر ہی بغیر حضرت صاحب اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں ہی جازا تو یہ جائز ہے بھائی دیکھا میں نے بتلایا نا بھائی گھر کے اندر اس نے کیا کہا تھا میں اجازت دیتا ہوں اس بیگ کی یا یہ چیز میں اب دوبارہ واپس نہیں کروں گا تو غیر موجودگی میں بھی کیا دیتا ہے تو یہ جائز ہے مولانا کر سکتا ہے اس طرح لیکن غیر موجودگی میں چاہے میرے سامنے فسخ کرنا یہ گھر میں جا کر کہہ دیتا ہے نہیں بھائی یہ سائیکل تو میں واپس کروں گا میں بے فصح کرتا ہوں بھائی اب مجھے تین دن بعد ملا خیال کتنے کا تھا دو دن کا دو دن کے بعد یہ آ کر مجھے ملا بھائی یہ لوٹنی سائیکل میں کہوں گا بھائی مدت گزر چکی مدت نے آپ نے مجھے چیز نہیں لوٹائی نہ مجھے اطلاع دی اب خیال آپ کا ختم ہو چکا یہ کہہ گا نہیں میں نے کہ استعمال کیا تھا میں نے خیال استعمال کیا تھا اور بے فصل نہیں بھائی آپ نے مجھے اطلاع دینا ضروری تھی یا میرے سامنے فصق کرنا ورنہ تو میرا نقصان ہے میں تو مطمئن ہو گیا تھا کہ میری چیز بک گئی ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو مجھے سلا دیتے پھر میں اس کو کوئی اور بیچنے کا انتظام کرتا تو یہ معنی ہے مانا اللہ حاضرہ اور اگر فصح کیا بے کو جائز دوسرے کی غیر موجودگی میں تو جائز نہیں ہے اللہ رازرہ مگر یہ کہ دوسرا کیا ہو حاضر ہو میں نے بتلایا نب سے حاضر ہونا ضروری نہیں اطلاع دینا ضروری ہے آپ کسی آدمی کے ہاتھ میں جو پیغام بھجوا دیں بھائی سمجھ میں آیا کہ میں یہ سائیکل نہیں لینا چاہتا اطلاع بھجوانا ضروری بھائی مطلع کرنا ضروری کسی بھی طرح سے ہوئی دو آدمیوں کی بہ ہوئی ایک نے خیارے شرط اپنے لیے رکھا اب وہ بے کو فسخ کرنا چاہتا ہے مدت کے اندر اب دوسرے کو ڈھونڈ رہا ہے تو وہ مل ہی نہیں رہا اس نے سوچا یہ ایک دن میں یہ دو دن کا خیار ہے اس نے چیز مجھے واپس کرنی ہے تو جب تک وہ مجھے اطلاع نہیں دے گا فسخ تو یہ کر نہیں وہ <تصف> <تصف> <تصف> چھپ گیا دو تین دن کے لیے اب کیا کریں جی آپ بھائی اگر اس کو تلاش کریں اگر نہیں ملتا تو پھر دو گواہ بنا لیں کیا کریں دو گواہ بنا لو گواہ کو میں نے بڑا تلاش کیا تھا آپ نہیں ملے تو میں نے مدت کے اندر اندر فصح کر دی تھی اور یہ دو عادل گواہ ہیں بھائی ان کے سامنے میں نے فصق کی رن تقلی بھئی ایک آدمی نے خیار شرط رکھا تھا دو دن کے لیے ایک دن بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کے وارثوں کو یہ اختیار منتقل ہوگا کیا اس کے وارث بھی ابھی ایک دن باقی ہے تو مدت کے اندر اندر اس بے کو فص کر سکتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی یہ اختیار صرف مرنے والے کو تھا یہ وارثوں کی طرف منتقل کیونکہ صرف ایک ارادے کا نام ہے بھائی ارادہ اس آدمی کا ارادہ ہوتا تو لیتا ارادہ نہ ہوتا تو تو ارادہ منتقل نہیں ہوتا ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف کوئی تو لہذا یہ خیار بھی ارادے ہی کا نام ہے تو یہ بھی ایک مرنے والے سے اس کے وارثوں کی طرف منتقل نیم نہیں نیم یہ مانا ہوا ایزامات من لہ الخیارو اور جب مر گیا وہ شخص جس کو خیار تھا با پلا خار تو خیار باطل ہو گیا ختم ہو گیا وراثتی ہی اور منتقل نہیں ہوا اس کے وارثوں کی طرف اعلی ان قباظ ان اوقات اور جس نے بیچا ایسا غلام اعلی اس شرط پر انحو قباظ کہ یہ کیا ہے قباس نان بھائی ہے بھائی روٹی بنانے والا ہے اچھا او یا یہ کیا ہے کاتب, کاتب, کاتب ہے بخلاف تو مشتری نے اس کو اس کے خلاف پایا بھائی بیچنے والے نے تو کیا کہا تھا یہ <تصفح> روٹی پکانا جانتا ہے روٹی پکانے کا بڑا ماہر ہے لیکن خریدنے کے بعد پتا چلا یہ صرف کھانے والا ہے بھائی روٹی پکانا اس کو نہیں آتی یا اس نے کہا تھا بھائی یہ کاتب ہے زبردست قسم کا بعد میں پتا چلا یہ کاتب نہیں ہے تو کہتے ہیں فل مشتری بخار تو مشتری کو اختیار ہے انشا ہو بے جمیا اس انشا تارہ کا اگر چاہے تو لے لے اس کو سارے سمن کے بدلے میں وہ انشا تارا کا ہو اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے صورت مسلح پھر سنو بھائی میں آپ سے غلام خرید رہا ہوں میں نے کہا میں اس شرط پہ یہ غلام خریدوں گا کہ یہ نان ہو گئی یا میں نے کہا بھائی اس شرط پر خریدتا ہوں کہ یہ کاتب ہو تو میں نے شرط لگائی یا آپ نے شرط لگا دی بھائی تو اب میں جب اس کو لے کر آیا تو پتہ چلا بھائی وہ وصف اس کے اندر نہیں پایا جاتا تو اب کیا کریں گے کیا اس وصف کے نہ ہونے کی وجہ سے اس وصف کی کمی کی وجہ سے سمن میں بھی کمی آئے گی یا سمن میں کمی <متحدث> کہتے ہیں بھائی رابطہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ سمن اصل اور عین کے مقابلے میں آتے ہیں وصف کے مقابلے میں نہیں آتے تو لہٰذا یہاں پر بھی وصف کی کمی سے سمن میں کوئی کمی نہیں, نہیں ہوگی لینا ہے تو پورے پیسوں کے بدلے لے لو نہیں لینا تو آپ کو اختیار ہے کیونکہ آپ کو تو چاہیے تھا نان بھائی یا کاتب بھائی اور وہ وصف اس کے اندر نہیں تو لینا ہے تو پورے پیسوں کا لو لیکن چونکہ وہ وصف جو آپ کو چاہیے تھا یا جو مرغوب تھا پسندیدہ تھا وہ اب اس کے اندر نہیں ہے تو شریعت نے آپ کو اختیار دے دیا کہ واپس کرنا چاہو تو واپس بھی کر سکتے ہو صورت سمجھ میں آ گئی بھائی واپس بھی کر سکتے ہو بھائی ہاں لیکن اگر لینا ہے تو پورے پیسوں کے بدلے لیں گے بھائی کٹوتی نہیں ہوگی بھائی اس کی وجہ سے پیسوں میں بھائی اچھا بھائی آپ نے پڑھا ہوگا کہ بے کے اندر شرط لگانا درست نہیں اگر بے میں شرط لگاؤ تو بے کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے بے کیا ہوتی ہے فاسد ہو جاتی ہے مثلا بھائی آپ سے میں نے سائیکل خریدی آپ نے کیا کہا شرط لگا دی ایک مہینے سائیکل تو میں نے خرید لی جب وہ قبول ہوا ہے لیکن آپ نے ساتھ شرط لگا دی تھی بھائی کہ ایک مہینے بعد سائیکل دوں گا بھائی تو یہ شرط جب لگائی تو بے کیا ہوئی فاسد ہو گئی تو شرط لگائیں گے تو بے فاسد ہو جائے گی بھائی آپ یہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا ذرا عبارت پر نظر کیجئے بھائی ومن باع عبدن اور جس نے بیچا غلام کو علی اس شرط پر کیا نہباس نا خباس ہے یا کاتب ہے فوج کے خلاف یہ ظالی کا تو اس نے اس کے خلاف پایا اس کو تو دیکھ یہاں بھی تو شرط آ رہی ہے بھائی اس شرط پر بیچا یہ خریدنے والے نے اس شرط پر خریدا تو بے تو فاسد ہونا چاہیے تھا اور حالانکہ صاحب کتاب یہ نہیں کہہ رہے یہ بے فاسد ہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں بے صحیح ہے لینا چاہے تو پورے پیسوں میں لے لے چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ تو جواب یہ مانا نا کہ یہ بظاہر شرط ہے لیکن در حقیقت یہ اس مبیائی کا وصف بیان ہو رہا ہے لفظوں کے اعتبار سے یہ شرط ہے لیکن در حقیقت یہ شرط ہے یہ نہیں بھائی وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ نان بھائی غلام ہے اگر آپ خریدنا چاہیں بھائی دیکھا پہلے کیا تھی میں یہ غلام بیچتا ہوں بھائی اس شرط پر کہ یہ کیا ہے یا اس نے کہا میں خریدتا ہوں اس شرط پر کہ یہ کیا ہے نان بھائی تو یہ تو اس وقت تو شرط کے لفظ بولے لیکن اگر آپ اسی کوئی بنا ہوگا سب بن جائے گا بھائی کہ میں نان مجھے ایک نان بھائی غلام چاہیے بھائی یا مجھے کاتب و لام چاہیے دیکھا یہ وصف ہے تو لفظوں کے اگر شرط بنا دیا گیا ہے لیکن در حقیقت یہ کیا بیان ہو رہا ہے وصف ہے مطلب ہے آپ کو کیسا وہ چاہیے جو کاتب ہو گئی یا نان بائی ہو گئی تو یہ دراصل شرط ہے ہی اگر شرط ہوتی تو شرط کی وجہ سے تو بے کیا ہو جاتی فاسد ہو جاتی مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی جی لفظوں جی کے اعتبار سے یہ شرط ہے لیکن حقیقت میں دیکھو تو یہ دراصل مبیع کا جی وصف جی بیان, جی بیان, بیان ہو رہا ہے جی خیار رویت یہ باب ہے خیار رویت کے بیان میں بھائی بس خیار رویت میں نے بتلایا تھا کوئی چیز بغیر دیکھے اگر کوئی خرید لے تو شریعت نے اسے حق دیا ہے جب وہ چیز کو دیکھے اور پسند نہ آئے تو اسے کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے بھائی بھائی ایپ کی بات نہیں ہو رہی ایپ کوئی نہیں نکلا اس کے اندر بس دیکھی اور پسند نہیں آئی تو کیا کر سکتا ہے اسے واپس کر سکتا ہے لیکن اسی وقت دیکھتے ساتھ ہی بھائی اسی وقت کہے گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں یہ واپس یہ نہیں بھائی دیکھنے کے بعد ایک مہینے بعد جا کر کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں کیا کرنا چاہتا ہوں مجھے پسند نہیں واپس کرنا بھائی خیار رویت آپ کو جب پہلی نظر پڑی تھی اس وقت حاصل ہوا تھا اور اس وقت آپ نے اس فیار کو استعمال نہیں کیا اگر آپ رد کرنا چاہیں تو کیا کرتے رد کرنا چاہتے تو اسی وقت رد کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے اس وقت رد نہیں کیا آپ خاموش رہے اور خاموشی کس چیز کی علامت ہوتی ہے رضامندی کی علامت ہوتی ہے معلوم ہوا آپ کیا ہو گئے تھے اس چیز کے خریدنے پر راضی ہو گئے تھے جب راضی ہو گئے تھے تو خیار رویت آپ کا ختم ہو گیا تھا اسی وقت پر اگر آپ کو چیز واپس کرنی تھی تو اسی وقت کیا کرتے واپس کرتے بعد میں اور یہ یاد رکھنا والا نا یہ خیار بھائی خریدنے والے کو حاصل ہوتا ہے چیز بیچنے والے کو حاصل نہیں ہوتا دیکھیے مسائل آ رہے ہیں وہ منیشترا معلوم یار ہو اور جس نے کوئی ایسی چیز بیچی جس کو اس نے دیکھا نہیں تھا پل بہ اور جائز ہوں وہ لہل وَمَنْ من اشتارا ماں لم یا راہ بے جو جس نے خریدا ما ایسی چیز کو لمب یاراہ جسے اس نے دیکھا نہیں ہے فل بے جائز تو بہ جائز ہے وہ الْخِيَارُ ازا رَآهُ ہوں اور اس کو اختیار ہے جب اس کو دیکھ لے لینے والے کو اختیار ہے جب اس چیز کو دیکھے انشا دہ ان شاءدہ چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو اسے لوٹا دے رد کر دے و من بام عالم یا رہو فلاں یار اور جس نے بیچی ایسی چیز جس کو اس نے دیکھا نہیں تھا فلا خیار تو اس کو کوئی اختیار نہیں بھائی دیکھو خریدار کو یہ اختیار ہوتا ہے بیچنے والے کو یہ اختیار نہیں ہوتا مثلاً آپ نے کسی سے سائیکل خریدی بغیر دیکھے بعد میں وہ سائیکل لے کر آیا آپ نے دیکھی تو آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ کیا کر سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ خریدنے والے ہیں اور شریعت نے یہ خیال رویت کس کو دیا ہے خریدنے والے کو دیا ہے اچھا اور اب صورت یہ تھی آپ نے ایک شخص سائیکل خریدی بھائی وہ سائیکل لے آیا اس نے لا کر کھڑی کر دی آپ کے جگہ پر لا کر کھڑی کر دی بھائی مکان پر پہنچا دی سائیکل بھائی وہ چلا گیا ابھی آپ نے سائیکل یا یوں کو گاڑی کو کوئی آپ نے ایک آدمی سے گاڑی خریدی اس نے بڑی تعریفیں کی تھی گاڑی کی بھائی آپ نے گاڑی خرید لی وہ لے آیا آپ کی جگہ پر لا کر گاڑی کھڑی کر دی چابیاں آپ کے حوالے کی اور چلا گیا آپ نے یوں کیا اسی وقت بھائی اپنے کسی چای کے ساتھ رابطہ کیا کہ بھائی اس طرح کی ایک گاڑی میرے پاس آئی ہے بھائی میرے پاس پہنچ گئی ہے گاڑی میرے قبضے میں آ گئی ہے اب میں وہ آپ کو بیچنا چاہتا ہوں بھائی بیچنا چاہتا ہوں تو مثلاً آپ نے خریدی تھی بھئی پانچ لاکھ کی اب آپ اس کو مثلا سوا پانچ ساڑھے پانچ لاکھ میں بیچ دیتے ہیں بیچنے کے بعد جب آپ گئے اور آپ نے گاڑی کا مشاہدہ کیا تو آپ نے کہا ہو یہ تو بڑی مہنگی اور قیمتی گاڑی ہے یہ تو اگر میں آٹھ لاکھ میں بھی بیچنا چاہتا تو آرام سے بک جاتی بھئی یہ میں نے کیا کیا ہاں تو کیا اب آپ کو کوئی خیار ہے آپ بے کو فصق کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بائے ہیں اور بائے کو خیال رویت حاصل نہیں ہوتا اب آپ نے گاڑی دیکھی ہے لیکن خیار رویت اب آپ کو حاصل نہیں بلکہ خیال رویت صرف کس کو حاصل ہے اس کو حاصل ہوتا ہے ہوتے ہوم یا رحو فلاں لہو اور جس نے بیچا ایسی چیز کو جو جسے اس نے دیکھا نہیں ہے تو اسے کوئی خیار نہیں ہے جی آگے بتلا رہے ہیں بھائی کہ جب چیز کے اندر مقصود کو دیکھ لیا جائے یا اس کے نمونے کو دیکھ لیا جائے تو پھر سیار ختم ہو جاتا ہے بھائی ساری چیز کو دیکھنا ضروری نہیں ہوتا بھائی بلکہ اس کے اندر کیا دیکھ لیا جائے مقصود جو ہوتا ہے اس کو دیکھ لیا جائے تو یا چیز ایک جیسی ہے بھائی تو اس کے نمونے کو دیکھ لیا جائے تو یہ کافی ہے مسلن بھائی دیکھو بھائی گندم کا ڈھیر پڑا ہے گندم کا ڈھیر وہ نے خرید لیا خریدنے کے بعد کیا آپ گندم کے ایک ایک دانے کو دیکھیں گے تب سے ختم ہو گئے یا نمونہ دیکھ لیں گے تو ختم ہو جائے گا نمونہ دیکھ لیں گے کیونکہ اس کے سارے اجزا ایک جیسے تو یہاں نمونہ کافی ہوگا اور بعض اوقات اجزاء ایک جیسے نہیں ہوتے وہاں مقصود کو دیکھ لیا جاتا ہے بھائی مثلا آپ نے گائے وغیرہ خریدنی ہے بیل، گائے بیل،, بیل خریدنا ہے مثلا بھائی تو بیل کے اندر صرف اس کے کیا کرو اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیا اور اس کا پچھلا حصہ جو ہے اس کو دیکھ لیا بس بھائی سمجھ گیا بیل کا پچھلا حصہ دیکھا بھائی اندازہ ہو گیا موٹا بیل ہے یا پتلا بیل ڈبلا ہے بھائی سمجھنے آیا تو یہ کافی ہے ہمارا نا یہ کافی ہے جانور کا اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے بھائی جی. تو کہتے ہیں وہ نظارہ علاوج حصو براتی اور اگر نظر ڈکی بھائی علاوج حصو براتی ڈھیر کے ذاہے اوپر والے حصے کی طرف بھائی سمجھ میں آیا ان نظارہ اور اگر دیکھا دھیر کے اوپر والے حصے کو اور مسوین یا دیکھا کپڑے کے ظاہر کو مسوین اس حال میں کہ لپٹا ہوا ہے بھائی کپڑا ایک لپٹا ہوا ہے تھان کی صورت ہے بھائی تو اس کے تھوڑے سے حصے کو دیکھ لیں کافی ہے یا سارا کپڑا کھول کے دیکھیں گے بھائی تھوڑا سا دیکھ لیں نمونے سے پتا چل گیا یہ کپڑا ہے ہاں اگر اندر سے مثلاً آپ نے دھیر کو صرف اوپر سے دیکھا اندر دانے خراب نکل آئے یا آپ نے کپڑا اوپر سے دیکھا اندر کپڑا خراب نکل آیا تو بھائی وہ خیارے رویت میں نہیں وہ پھر خیارے عائد میں بات چلی جائے گی یہ تو عیب نکل آیا بھائی سمجھنے نہیں آئی بات بھائی ہاں تو لہذا دیکھ لیا ظاہری ظاہر کپڑے کے ظاہر کی طرف مصوین اس حال میں کہ وہ کیا ہو لپٹا ہوا یوں کہ لپٹے ہوئے کپڑے کے ظاہر کو دیکھ لیا اور علاوج ہل جاری یا باندی کے چہرے کی طرف دیکھ لیا بھائی باندی خریدنے گئے بھائی اس کے صرف چہرے کو دیکھ لیا تو خیار رویت کیا ہو گیا ختم کیونکہ باندی کے اندر مقصود کیا ہے اصل اس کا چہرہ بھائی اولا دیکھ لیا مارا نا کس جانور کے چہرے کی طرف کہتے ہیں پچھلا حصہ سورین بھائی اور اس کے کی, کی طرف دیکھ لیا بھائی فلا خیار الو تو دیکھنے والے کو اب کوئی خیار <تصفح> نہیں بھائی خیار رویت ختم بھائی یہ چیزیں دیکھ کر اس نے خریدا ہے بھائی چیز کو تو اخیار رویت ختم بھائی سمجھ میں آیا بھائی سے پہلے ان میں سے کوئی چیز دیکھ لیا ہے تو اب بے کے بعد کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے تو ساری چیز نہیں دیکھی بھائی اب مجھے خیال ہونا چاہیے ہم کیا کہیں گے بھائی آپ نے نمونہ دیکھ لیا تھا یا مقصود دیکھ لیا تھا لہذا اب آپ کو اختیار نہیں ہے سورت سمجھ میں بہ سے پہلے ہیں یہ چیزیں بے کے بعد تو پھر ان کے دیکھتے ہوئے خیال ہوگا چاہے تو رد کرنا چاہے تو رد ان چیزوں پر رد کر دیں وَإن فلا اچھا ایک آدمی ہے بھائی وہ ایک مکان خرید رہا ہے تو کیا مکان کا صرف سہن دیکھ لے گا یہ کافی ہے یا پورے مکان کو دیکھے گا تو پھر خیار رویت ختم ہوگا <تصفح> <تصفح> <تصفح> پورے مکان کو دیکھا ہے بھائی اس نے بھائی بے سے پہلے پورے مکان کا ایک چکر لگایا اور اب بے کر لی تو اب خیال رویت کیا ہے اس کا ختم ہے کیونکہ وہ دیکھ کر لے رہا ہے چیز کو اور اگر بغیر دیکھ صرف سہن دیکھ کر لیا تھا مکان اس نے اب بھائی مکان کے کمرے دیکھتا ہے تو خیال رویت آئے گا یا نہیں آئے گا سہن پہلے دیکھا تھا سے کرنے کے بعد اب کیا کر رہا ہے کمرے دیکھ رہا ہے پورے گھر کے تو اب آپ بتائیے حاصل ہو گیا یا نہیں پسند نہ آئے تو واپس کر سکتا یا نہیں کر سکتا ہے مولانا کیا کر سکتا ہے ہاں ذرا پہلے کتاب میں آ جاؤ وہ اندرا اور جب دیکھا خریدنے والے نے گھر کے سہن کو پلا خیار لہو تو اس کو کوئی خیار یعنی بیٹ سے پہلے گھر کا سہن دیکھ لیا تھا تو اب خریدنے کے بعد اسے کسی قسم کا کوئی خیال نہیں ہے بھائی کیونکہ گھر دیکھ دیکھ لیا لیا جب سہن دیکھ لیا تو کمروں کا خود بخود پتا چل گیا جب سہن کو دیکھ لیا تو کمروں کا خود بخود پتا چل گیا بھائی یہ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہوئی یہ قدیم زمانے میں جس علاقے میں تھے بھائی وغیرہ جس علاقے میں تھے ہمارے اینما وہاں سارے مکانات ایک جیسے ہوتے تھے سہن چھوٹا بڑا ہو گیا باقی سارے مکان کیا ہوتے تھے بالکل ایک جیسے ہوتے تھے تو کمروں کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کمرے تو ہر گھر کے اسی طرح ہوتے تھے سہن چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو دیکھ لیا بھائی تو سہن کو دیکھ لیا تو اب کمروں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے باقی گھر دیکھے ہوئے یا نہیں دیکھے ہوئے دیکھے ہوئے باقی تو جب سہن کو دیکھ لیا تو کمروں کو دیکھنے کی حاجت نہیں پتہ لگ گیا کمرے بھی اس طرح کے ہوں گے تو سارے مکان ایک جیسے ہوتے تھے لہذا جب بیس سے پہلے اس نے سہن کو دیکھ لیا تو کو یا پورے مکان کو دیکھ لیا لہذا اب اس کو خریدنے کے بعد خیارے ویت حاصل نہیں ہوگا مسئلہ سمجھ میں آیا لیکن آج کل نہیں بھائی آج کل تو مکانات قسم قسم کے ہیں بھائی اچھا تو آج کل تو مکانات بھائی مختلف ہوتے ہیں بھائی مکانات کیا ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں بھائی مختلف ہر مکان کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے کمروں کی تعداد الگ ہوتی ہے کمروں کی بناوٹ الگ ہوتی ہے تو لہٰذا آج کا صرف صحن کا دیکھ لینا یہ کافی نہیں اس سے خیال رویت ساخت نہیں ہوگا ہاں پورا گھر سے پہلے دیکھ لیا اب بے کرتا ہے تو اب اسے خیار رویت ختم اس کا بھائی اسے خیال رویت حاصل نہیں ہوگا ان را سے خنت داری فلاخ یار اور اگر کسی نے دیکھا گھر کے سہن کو تو اس سے کوئی خیار نہیں ہے وہ اگر اگرچہ وہ مشاہدہ نہ کرے ان سے پہلے و آ جائے تو یہ ان وقلیہ کہلاتا ہے ان سے پہلے کیا آ جائے و تو یہ ان وقلیہ کہلاتا ہے اور اس کا ترجمہ اگرچہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ جہاں بھی ع بارتوں میں اس طرح آ جائے وہاں اگر کے ساتھ ترجمہ نہ کرنا اگر بلکہ اگرچہ جبکہ ان سے پہلے وہ ہو تو اسے کوئی اختیار نہیں ہے اگرچہ وہ مشاہدہ نہ کرے اس کے کمروں کا بیوت کمرے اگرچہ اس کے کمروں کا مشاہدہ نہ کرے بھائی بیک کمرے کو کہتے ہیں ہمارا نا بات ای بیتو سے ہے بات ای بیتو کے مان آتے ہیں رات گزارنا جہاں رات گزاری جائے کمرہ کو کہتے ہیں بیت اچھا یہاں سے مسئلہ بتلا رہے ہیں بھائی اندھا خرید و فروخت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہتے ہیں بھائی اندھا خرید و فروخت کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وہ جی وہ بے عامہ و جائز اور اندھے کا بیچنا اور اس کا خریدنا جائز ہے چلیے علم حفیق الکلام